الحمد اللہ عليه ونعوذ ون من شرور انفسنا ومن تيا اعمالنا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 الى سبيل ربك میرے محترم بزرگوں دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک مطالعہ نے امر بالمعروف اور نہیں المنکر یعنی بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلانے اور برائیوں سے روکنے کا جو فریضہ تمام امت پر عائد فرمایا ہے جس کی تفصیل میں پچھلے کئی بیانات میں عرض کر چکا ہوں اس کا طریقہ بتایا ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی فریضہ وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو فریضے کی ادائیگی کی طرف دعوت دے اور برائی کو چھوڑنے کی طرف دعوت دے یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے جس کی تفصیل پچھلے بیانات میں میں ارض کر چکا ہوں لیکن کس طرح وہ امر بالمعروف کرے یعنی کس طرح وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور کس طرح وہ برائی سے روکے اس کا طریقہ اللہ تبارک بطالہ نے ان آیات میں بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ کس طرح بلاؤ بالحکمہ حکمت کے ساتھ بلاؤ یہ نہیں کہ تم نے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لٹ چلا دیا اور سخت الفاظ استعمال کر کے کسی آدمی کے ساتھ تم نے بدتمیزی کر دی اور اس کے لیے تم نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت کا یا امر معروف نہیں علمکر کا بلکہ حکمت کے ساتھ کرو حکمت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ماحول دیکھو ایسا موقع دیکھو جب کہ کوئی بات دوسرا اطمینان کے ساتھ سن سکے اور سن کر اس کو قبول کرنے کا ماحول موجود ہو ایک آدمی جو ہے وہ کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیں یا اپنا اپنے کسی کام میں مصروف ہے دل اس کا اس کام میں لگا ہوا ہے اس وقت میں آپ دعوت کی بات شروع کر دیں یا امر بالمعروف و نہیں المن شروع کر دیں یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت تلاش کرو مناسب موقع تلاش کرو اور اس مناسب موقع اور مناسب وقت پر جا کر بات کرو اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے انسان پر حملہ کر دینا یا ایک دم سے اس کو اس برائی سے روک دینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے لیکن اگر رفتہ رفتہ ذہن بنا کر رفتہ رفتہ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کر کے بات کرو گے تو اس کا اثر ہوگا اب موقع تلاش کرنے کے لیے کس طرح موقع تلاش کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں دعوت کا جذبہ اور اخلاص پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی کب ایسا موقع آ گیا ہے کہ میں اس کو تلقین کروں اور تلقین بھی اس طرح کروں کہ اس کے دل میں اتر جائے مثلاً مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دار العلوم دیوبند کے بانی ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ایک دوست تھے اور وہ تھے تو دوست کچھ بچپن سے چلے آتے ہوں گے لیکن تھے ہولیا ان کا سارا انگریزی تھا انگریزی لباس میں ملبوس رہتے تھے اور پھر بھی حضرت نانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ ان سے دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور محبت کا پرتاؤ بھی فرما رہے ہیں. تو جب کافی دن اس طرح گزر گئے کہ دونوں گھل مل کر رہتے تھے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے تھے دوستی کی باتیں کرتے تھے ایک موقع پر حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا دوست سے کہا کہ بھئی ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر براہ نہیں سکتے لیکن یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا ہولیہ کچھ اور ہو اور میرا ہولیہ کچھ اور ہو تو ایسا کرو آج ہم تمہارا ہولیا اختیار کر لیتے ہیں یعنی یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو یہ مجھے دے دو اور میں پہن لوں گا اور جو میں پہنتا ہوں وہ تم پہن لینا بس یہ کہنا تھا اس کے اوپر جو ہے خرمندگی کا ایک فوارا چھوٹ پڑا اس نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے دنوں سے مجھے خیال نہیں آیا اور آپ کی میرے فاقت میں رہتا ہوں آپ کی صحبت میں رہتا ہوں اور پھر بھی میں نے اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی تو آج آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد میرے, میرے آپ کے لوہلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوں گے تو انتظار کیا اس بات کا کہ وہ دوستی پروان چڑھ گئی ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور قریب آنے کے بعد پھر ان کو نصیحت کی نصیحت بھی اس انداز سے کی کہ یہ نہیں کہا کہ تم بدل لو اور کہا کہ میں بدل لیتا ہوں تو یہ حکمت کہ موقع کا موقع کا تلاش کرنا حضرت مانا محمد الیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جن کے دم سے یہ تبلیغ جماعت ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے تبلیغ جماعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی یا فرمائے تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت حضرت مولانا محمد عاشق علائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوں تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے اور وہ داڑھی نہیں تھی ان کے بے داڑھی کے تھے تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے بہت دن تک آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو بس آتے جاتے رہے اپنے ان کو جو جو بڑے بڑے اہم فرائض تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے نماز نمازیں پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے وغیرہ وغیرہ لیکن داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داڑھی تم رکھ لو جب ایک مدت گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آ گیا ہے کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھائی داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم داڑھیاں بڑھاؤ یہودیوں کی مخالفت کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ داڑھی کو بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مولانا کی خدمت میں تو حضرت مولانا محمد صاحب رحمتہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں نے کچے توے پر روٹلی ڈال دی میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی یعنی توا جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی وہ پھٹک جائے گی تو میں نے کچے پر روٹلی ڈال دی یعنی ذہن کر لیتے نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے وہ مجھ سے چلے ہی گئے چھوٹ گئے تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت کے کچے پر روٹری ڈالنا یعنی پہلے دیکھو کہ پکا بھی ہے کہ نہیں یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں ذہن نے ذہن اس طرح پہنچا ہے کہ میں کوئی بات کہوں تو وہ اس پر اثر انداز ہو اسی کو قرآن کریم میں فرمایا بذر ان ذکر نصیحت کرو جبکہ نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ معلوم ہو تو اس وقت نصیحت کرو لیکن ایسے ہی ایک آدمی ابھی تک تمہاری نہ اس سے جان ہے نہ پہچان ہے نہ اس کا تم نے مزاج سمجھا ہے نہ کا, اس نے تمہارا مزاج سمجھا ہے اور ایک سے اس کے اوپر ایک ڈونگرا برسا دیا کہ تم داڑھی منڈے ہو داڑھی رکھا کرو تو یہ فائدہ مند نصیحت نہیں ہے یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہے ادر رب قبل حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تلاش کرو کہ میں کس وقت اور کس ماحول میں کسی انسان کو کسی نیکی کی دعوت دوں ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے الٹا اس کے اوپر الٹا اثر ظاہر ہو جائے تو حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ موقع دیکھو مقام دیکھو صحیح وقت کا تعین کرو صحیح جگہ کا تعین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو ایسے ہی نہیں کر دیتے ایک تو حکمت کے معنی یہ ہے دوسرے حکمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارا انداز جو ہے وہ حتی المکان ایسا ہو کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بڑائی جتا رہے ہو اور دوسرے کی تاکیر کر رہے ہو دوسرے کو کی تجلیل کر رہے ہو بلکہ محبت کا پیار کا اور نرمی کا معاملہ یہ دعوت کا ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ جس کے بغیر دعوت بیکار ہو جاتی ہے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت موسا علیہ اللہ اور حضرت ہارون علیہ صلاح والسلام کو اللہ تبارک وطالعن موسا فرعون جیسے جابر خدائی کے دعوے دار گمراہ کے پاس بھیجا تو ان کو کیا تلقین فرمائی قولا لہو قبول لئیے تم دونوں جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرمی سے بات کرنا کس سے فرعون سے جو خدائی کے دعوے دار تھا اس سے زیادہ سرکش اس سے زیادہ کافر اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اللہ یہ تزک کرو او یقا کہ شاید وہ تمہاری بات تمہاری نصیحت قبول کر لے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے نرمی کی بات کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تبارک کے علم میں تو تھا کہ نہ ایمان لائے گا نہ ایمان لانے والا ہے نہ اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کر سکتا اور کبھی خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا اس کے باوجود حضرت موسا حضرت ہارون علیہ سلام سے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ ایک داعی جو دعوت دینے والا ہے اس کے دل میں یہ اس لیے امید ہونی چاہیے کہ میں نرمی سے بات کروں تاکہ امید ہو کہ وہ میری بات سن لے باوجود کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی جانتے تھے لیکن ان کو یہ کہا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میرے کہنے کے نتیجے میں وہ شاید مان جائے تو نرمی کا احتب... نرمی کی نصیحت فرمائی گئی موسا علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں تو میرے والد ماجد قد صلی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی مسلح نہیں ہو سکتا تم موسا علیہ السلام سے بڑا کوئی مسلح نہیں ہو سکتا اور فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا لیکن اتنے بڑے مسلح کو اتنے بڑے گمراہ کے مقابلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو دعوت کی بنیاد ہے دعوت محبت سے ہونی چاہیے سے خیر خاہی سے ہونی چاہیے, چاہیے اخلاق سے ہونی چاہیے اس میں کسی دوسرے کی تجلیل کا یا تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعوتیں بےکار ہو جہی ہیں اس کی وجہ سے ابول تو دعوت کا خیال ہی نہیں آتا اور اگر آئے کبھی اور اس کے نتیجے میں ہم حکمت کو بھول جائیں اور نرمی کو بھول جائیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں دعوت بے ہو جاتی اس کے بجائے دشمنیاں پیدا ہوتی اس کے بجائے عداوتیں پیدا ہوتی کہ اس نے ہمیں دلیل کیا ہے اگر اسی بات کو تم ایک نرم پیرائے میں کہو مناسب ماحول دیکھ کر کہو تو کچھ بھائی نہیں اللہ تعالیٰ اس کے, اس کے ذریعے انسان کا دل بدل دے لیکن اگر تم اس کو تانے کے انداز میں کرتے ہو تانا دیتے ہو کسی کو اس کی وجہ سے کسی کی تجلیل کرتے ہو کسی کی تحقیر کرتے ہو تو اس کا الٹا اثر ہوگا اس لیے پہلا قول یہ ہے کہ نرمی سے بات پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر بھی نرمی سے معاملہ کرے سختی کا معاملہ یہ حکمت کا تقاضا ہرگیز نہیں ہے اللہ اکبر ایک واقعہ دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما نبی کریم سروع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈل نواز سے یہ ایک مرتبہ کئی سفر میں جا رہے تھے تو نماز کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں بزرگ آدمی وہ وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کرنے میں غلطی کر رہے ہیں وضو کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کر رہے کوئی چیز چھوڑ دی یا خدا جانے کیا غلطی کی یا معلوم نہیں غلطی کی اب دونوں حضرات حسنین یہ نے دیکھا کہ بھائی یہ وضو غلط کر رہے ہیں ان کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو دل میں خیر خیری کا خیال پیدا ہوا کہ اس کو ان کو سمجھانا چاہیے بڑے بزرگ ہیں لیکن سمجھائیں ہم چھوٹے ہیں عمر میں اور یہ بڑے ہیں تو ان کو کس طرح سمجھائیں تو آخر کار دل میں ایک طریقہ لنے ڈالا اس بزرگ ان بزرگ سے کہا کہ بھئی آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں آپ تجربہ کار ہیں ہم نوجوان ہیں تو ہم ہمیں کچھ شبہ ہے کہ ہماری وزو پتہ نہیں صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو ہم ذرا آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا ہم آپ کے سامنے خود وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے نتیجے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو برائے کرم ہمیں متنوع کر دیجیے گا اور اس کے بعد صحیح طریقے سے وضو کیا یعنی جو غلطی وہ کر رہے تھے اس غلطی کو ختم کر کے اور صحیح طریقے سے وضو کیا تو اس کے بعد وہ بڑے میاں جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ کیا غلطی کرتے غلطی تو میں ہی کر رہا تھا اور اب اچھا ابو آپ نے مجھے بتا دیا اور اب آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا اب ایک صورت یہ تھی کہ حضرت حسین کہتے ہیں بڑے میاں یہ کیا کر رہے ہو وضو ہی نہیں ہوتا اس طرح یہ تم جو کر رہے ہو وضو نہیں ہوا تمہارا نماز بھی نہیں ہوگی ایک طریقہ یہ بھی تھا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما نے ایسی حکمت کا طریقہ اختیار فرمایا کہ جس سے اس کے سامنے حقیقت بھی واضح ہو گئی اپنی غلطی بھی پتہ چل گئی اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو احسان مند بھی ہوا ہوگا کہ مجھے غلطی بتائی اور غلطی بھی اس انداز سے بتائی کہ جس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور سنیے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ آ رسول اللہ میں اور تو آپ کی ساری باتیں مانوں گا ساری باتوں پر عمل کروں گا لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے میرے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہے اور وہ ہے الزب اللہ وہ ہے زینا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا لہذا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص حضور سربیرا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کائنات کے سردار سے معصوم حقیقی سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے کوئی اور ہوتا مجھ جیسا تو اس پر ناراض ہوتا کہ خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کر کچھ شرم کر کہ تو کس چیز کی معافی کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا اور میرے پاس آؤ اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا شبقت اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اگر کسی سے بھی ذنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیوی ہوگی تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا آدمی تمہاری بہن سے یہ کام کرنا چاہے تم گوارا کرو گے تم اجازت دو گے اگر تم تم سے کوئی آ کر یہ کہے کہ بھئی میں تمہاری بہن سے ذنا کرنا چاہتا ہوں تو بتاؤ تم اجازت دو گے تمہارے دل پر کیا گزرے گی اس نے کہا یار سولہ میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا اس کو کہا کہ اچھا اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ میں تمہاری بیٹی سے جنا کرنا چاہتا ہوں اور بیٹی سے میں کرنے کی مجھے اجازت دے دو اور وہ یہ کہہ کے کہ جی, میرا دل مچل رہا ہے میں اس کے بغیر رہنی سکتا اور جب تک کہ میں تمہاری بیٹی سے دن نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا اگر کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے تو تم اجازت دے دو گے تو کہنے کا کہ جی یا رسول اللہ میں تو اجازت نہیں دوں گا کہا کہ اچھا بتاؤ تمہاری ماں سے اگر کوئی یہ بات کرے اس کی اجازت دو گے تین چار رشتے گنا دیے رسول کریم صلی اللہ اور فرمایا کہ ان سے اگر کوئی تم سے زنا کی اجازت مانگے تو کیا ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندے تم جس سے بھی کرو گے وہ یا کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی اور کسی کی کوئی اور رشتے دار ہوگی جب تم اپنے رشتے داروں سے یہ کام کرنے کو گبارہ نہیں کرتے تو تم دوسروں کی بہنوں سے دوسروں کی بیٹیوں سے دوسروں کی ماں سے کام کرو گے تو وہ شخص جو ہے فورن پسیج گیا اور کہا کہ رسول اللہ آپ نے آج میری آنکھیں کھول دیں اور اب انشاءاللہ آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا آپ اندازہ کیجئے اس پاک باز ہستی سے ایک آدمی اتنا ذلیل گناہ کا مطالبہ کر رہا ہے سرکار تو عالم صلاح صاحب نے اس کو دھکے نہیں دیے کہ بھاگ جائے یہاں سے اس کو بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شفقت کا معاملہ فرمایا اور پھر یہ باتیں کی اللہ نے اس کی اصلاح کر دی آپ ذرا بتائیے کہ جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ استیار فرماتے ہیں کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا تو یہ ہماری دعوت اگر بیکار ہو جاتی ہے یا لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم یہ آداب دعوت کے آداب ہیں ان کو بول گئے اور اس کے نتیجے میں اگر کہیں کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کی نوبت آتی بھی ہے تو اس کو اس طرح انجام دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے جس سے دل ہوتی ہے جس سے وہ اپنی کی محسوس کرتا ہے بے عزتی محسوس کرتا ہے تو ایسے میں وہ دعوت بیکار ہو کے رہ جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ادویا ربی کا بالحکمہ حکمت کے ساتھ آتاعتو. خود رسول کریم صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفی کلمات فرمائے کہ رحمت من اللہ لنت کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم سارے اپنے جتنی امت کے لوگ ہو ان کے لیے نرم بن گئے ہو لن تہو وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّكْ اگر تم شخص مزاج ہوتے اور غلیظ قلب والے ہوتے تو یہ سارے تمہارے پاس سے اردگر سے بھاگ جاتے ہیں لہذا تم ان سے درگزر کیا کرو تم ان سے درگزر کیا کرو اور یہ لفظ ہے وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبْعَكَ مِنَ الْمُمِنِينَ اور جو مومن ہیں, ان کے لیے اپنا شفقت کا بازو پھیلائے رکھو مسلمانوں کے لیے تم اپنے شفقت کا بازو پھیلائے رکھو اب اس کا پس منظر بھی عجیب ہے اس آیت کریمہ کا کسی وقت ختم ہو گیا تو میں اللہ نے زندگی دی تو اگلی مرتبہ کروں گا کہ یہ ایک عجیب ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جبکہ صحاب کے رام سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی اور اس بہت بڑی غلطی کے سرزد ہونے پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف فرمائی کے باوجود ان کی ان غلطیوں کے آپ نے ان کے ساتھ نم رویہ اختیار کیا ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا تو یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر تو اگر دل میں شفقت ہو دل میں خیرخاہی ہو اپنے بڑائی کا اظہار مقصود نہ ہو دوسرے کی تزلیل مقصود نہ ہو تو پھر امر بال معروف اور نہیںر من کر اپنا نتیجہ دکھاتا ہے اور اگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں خیر خاہی نہیں حکمت نہیں معذہ حسنا نہیں لوگوں کو ذلیل کرتے پھریں لوگوں کو برے الفاظ سے یاد کریں اور ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کریں تو اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے یہ امبیائی کرام کا طریقہ نہیں ہے یہ محض جو ہے نفسانیت کی وجہ سے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور نفسانی بیماری کی وجہ سے یہ سختیاں پیدا ہوتی ہیں لہذا جو پر پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ادعو سا اللہ سبیل بالحکمت اپنے پر دیکھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے واقعہ الحمد الحمدللہ رب العلوم